حیرت انگیز برکات ایک خاتون ڈاکٹر نے حجامہ کلینک کھولا ہوا ہے اس میں خواتین کا علاج ہوتا ہے اسی کلینک سے ایک کتاب بھی جاری کی گئی ہے جس میں ان خواتین نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے جن کو الحجامہ کی برکت سے بڑے بڑے موزی اور پرانے امراض سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی ہے لیبیا کے شہر بن غازی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ایک خاتون کا حجامہ کیا گیا تو حجامہ کپ میں خون کے ساتھ ایک بڑی سی سوئی بھی نکلی وہاں کے مسلمانوں نے اس کپ اور سوئی کی تصویریں انٹرنیٹ پر لگا دی اور اس پر بہت ایمان افروز تبصرے لکھے ہیں یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حجامہ تو کھال پر ہوتا ہے جب کہ بیماریاں اندر دل گردے وغیرہ میں ہوتی ہیں وہ شاید نہیں جانتے کہ انسان کا سارا بدن خال کے ساتھ ٹانکا گیا ہے اور خون پورے جسم میں دوڑتا ہے کسی تالاب سے پانی نہ نکالا جائے تو چند روز بعد اس میں بدبو اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے کنویں سے پانی نہ نکالیں تو وہ سوکھ جاتا ہے یہی حال انسان کے بدن کا ہے اگر حجامہ کے ذریعے فاسد اور زہریلا خون نہ نکالا جائے تو جسم میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں